السّلحم <سؤال> الحمۃ اللہ صحمۃ اللہ محمد السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جو تمام برادر سلامت کرتے ہیں اور باقی تمام صبح شاہ براد الخر سامین سب کو سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دار کتاب سے درخت نمبر ایک سو اور چونکہ کے سلسلے بعد اوراد عشرہ میں سے تو اوراد ایشریا کا درس نمبر 26 ہے تو اس درست کو مجموعی طور پر جو ہے ایک سو ستہتر کر کے انہوں کو اس کے نشاندہ کر رہا ہوں اس میں اوراد ایشیا کے یہ مبارک چند جملوں کی مختصر توضیع ہے کہ یا منتہا کلی شکوہ یا صاحبہ کلی نجوہ یا کریم صفح یا عظیم المنِ یا مبت مبتد یا قبل استحقاق ہے اس عبارت متصاطۂ تو سب سے پہلا پیرگر یا منتہا کلی شکوا یعنی اس عبارت تو جملے کا توضیب منتہا انتہا یا انتہائی امتحان یعنی یارب ادب کے باب بابِ افتعال صحیح مفر کر سکا منتہا نے ختم کیا ہوا انتہا خاتمہ انتہائی اعلیٰ درجہ انتہائی حد آخری تو یہاں پر جو ہے انتہا آخری انتہائی حد کا معنی مناسب ہے یا منتہا کل شکوا کل یعنی سب ہر طرح کے تمام ان معنی میں آتا ہے شکوا جو ہے شکوا شک و شکوہ خرضبر کے ساتھ جمع شکاوی کے معنی شکایت کمپلین جو کے کل شکایت کمپلین کے بارے میں تو یا منتقلی شک واق کا پھر ترجمہ کیا بنے گا اس کا ترجمہ یہ بنے گا اے ہر طرح کے شکایت کے ش... ہر طرح کی شکایات کے رسائی کے انتہا یعنی ہر طرح کی شکایت کے رسائی کے انتہا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا اور یہ ترجمہ اے ہر ہر شکایت کے رسائی کے انتہائی حد اے ہر ہر شکایت کی کلی شگو یعنی تمام شگوہ ہر قسم کی شگوہ تو ہر طرح کی شکایت شگوانی شکایت یعنی ہر طرح ہر ہر طرح اور اے ہر ہر شکایت کے رسائی کے انتہا اے ہر طرح کے شکایتوں کی آخری رسائی فرمانے والا یعنی اس لفظ کا حفظی تجمہ تو یہ بن جائے گا یا منتہا کلی شگوہ یہ ہر ہر طرح کے شکایتوں کی شکایتوں کے رسائی کرنے کی منتہا انتہا آخری حد کہ وہاں سے پھر اگر ادھر سے کوئی مشکل حل نہ ہو جائے تو پھر وہ شکایت پھر تو رہ ہی جائے گا وہاں آ تو اس مقدس دعا کا مطلب یہ ہے کہ مثلا آپ کو کوئی مشکل یا پریشانی پیش آیا ہاں جی اور جن جگہوں اور لوگوں سے آپ کو اس مشکل کے حل یا اس پریشانی کے ہٹانے کی امید تھی سب کے پاس گئے اور تمام دروازے کھٹکھٹائے لیکن کہیں سے بھی آپ کا مشکل حل نہیں ہوا اور آپ کی پریشانی دور نہیں ہوا اور پھر آخری امید اللہ ہی کا دروازہ کھٹکھٹانے کے سوا کوئی راہ حل نظر نہیں آیا تو ایسی انتہائی معاشی کے عالم میں بندے کا فریاد رسی کرنے والا فرمانے والا ہمیں تو سارے دروازے بند ہو گئے جدھر بھی گیا سب کسی سے بھی کوئی مشکل حل نہیں ہوا کسی سے وہ بندہ اس پریشانی سے نہیں نکل سکا اسی پریشانی کے عالم میں جو ہے بندے کے جو ہے بندے کا فریاد رسی فرمانے والا مہربان ذات اللہ ہی کی پاک ذات ہے کیونکہ وہ پاک ذات اللہ کلی شین قدیر بادشاہ ہے اس کے لئے کوئی بھی کسی بھی مشکل کا حل کوئی مشکل نہیں ہے ناممکن نہیں ہے اس کے درگاہ میں ناممکن نامی کوئی چیز نہیں ہے ہاں نہیں؟ اس کے لیے محال نامی کوئی چیز نہیں ہے وہ کل شین قدیر وہ جو چاہنا چاہیں کر سکتا ہے اس کی قدرت قدرت مدلقہ ہے جی ہاں اور اس کے علم علم مدلقہ ہے جس کی کوئی انتہائی نہیں ہے وہ حقائق کو بندے کے اس مشکل اس مشکل کو جانتا بھی ہے اس مشکل کی حقیقت کو بھی جانتا ہے اس مشکل کا حل کا درقہ بھی جانتا ہے اور مشکل کو حل کر بھی سکتا ہے چونکہ وہ قدرت مدلخہ کا مالک ہے وہ الاک الشین قدیر خود نے اپنی توسیع میں قرآن پاک میں فرمایا نہ اس کے خزانے میں کوئی کمی ہیں نہ اس کے درگاہ میں کوئی بخل ہیں یعنی بس بندے کے اندر مگنے کی کیفیت ہو اور مانگنا آتا ہوگنے کی کیفیت ہو اور مانگنا آتا ہو روز ان کو مانگنا نہیں آتا ہے نا. اب جو ہمارے بہت سائل ہوتے ہیں مانگنے والے کسی کو مانگنا آتا ہے تو لو دینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کسی کو مانگنا نہیں آتا تو لو چاہے تو دیتے نہیں چاہتے نہیں دیتے تو لہٰذا بھی میں نے لکھا اور مانگنا آتا ہو اور کمال حاضری کے ساتھ اس آخری دروازے کو کھٹکھٹائے تو وہ ضرور تو ہیں تو وہ ضرور مشکل حل کرے گا وہ ذات ضرور آپ کی مشکل کو حل کرے گا اور پریشانیاں دور فرمائے گا کیونکہ وہ پاک ذات خود فرماتا ہے امن یو جی بلمستہ شفسول ہیں کون ہے ہی جب مستر بیچارہ چارہ جس نے ہر ہر دروازے کو کھٹکھٹا کے اس کے, دس کے لئے اس کے لیے اس کا مشکل حل نہیں ہوا اور وہ فریاد کرتا ہے تو اس کی فریاد رسی کرنے والا کون ہے ادا دعا ہو جب وہ پکارے اللہ کو وہ یکشو اور اس کی مشکل کو اس کی سوکھ کو اس کی پریشانی کو اس سے ہٹانے والا اللہ فرماتے ہیں کون ہے میرے ذات کے علاوہ کون ہے جواب واضح اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں تو وہی ذات ہے جو بندے کے ہر ہر مشکل کو حل کرتا ہے اور حل کر سکتا ہے جو بندہ اللہ کے دروازے کو کثرت سے کھٹکھٹائے گا اسے مشکل حل ہوگا اور تمام شغوہ پریشانوں کو دور کرنے والا اور نجات دینے والا ہاں جی ہن صرف اللہ ہی کے ذات تھے اور آخری سہارا بندے کا اللہ ہی کے ذاتی ہاں جی اور اللہ ہی کے درگاہ سے لہٰذا فرمائے یا منتہا کلی شگوا ہاں جی ہر ہر شکایت کی داس رسی ہونے کے آخری درگاہ آخری فریاد رس آخری درگاہ جہاں سے ہر فریاد جو ہے جو سنی جاتی ہیں ہر مشکل کا حل مل جاتا ہے اور استاد کے لیے کوئی چیز کوئی مشکل نہیں دوسرا پیراگراف جو ہے یا صاحبہ کلینج یا صاحبہ کلی نہ اس پیراگراف کی مختصر تو یہ جی. صاحب کا معنی ساتھی دوست مالک وغیرہ کا معنی کے اور صاحب صاحبہ ہو یس صاحب یس ہب ہو یعنی ساتھ ہونا ساتھ رہنا اور کل یعنی ہر ہر ایک سب کے معنی میں عربی زبان میں نجوا کے معنی راز دارانہ گفتگو ایک بندہ کسی سے بات کرتے ہیں راز کی سرت میں ہر کسی کو نہیں بنتے کہ کسی کو حلوت میں جا کے بولتے ہیں آہستہ کسی کے کان میں کوئی بات کرتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں نوع الگ سے لے جا کے بولتے ہیں خلوت میں جا کے بولتے ہیں کان میں آہستہ بولتے ہیں تاکہ دوسرا کوئی نہ سنیں تو اس قسم کی باتوں کو نہ جوا بولتے ہیں یا صاحبہ کلی نہ جوا ہے جی تاجمہ بن جائے اے ہر راز دارانہ گفتگو کرنے والے کا ساتھی یعنی سائزگانے کا ساتھی یعنی جو بندہ خاموشی سے چکے سے کسی کے کام میں کوئی بات کر لیتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میں بھی وہاں ساتھ ہوں اس راز کی بات کو میں بھی سن رہا ہوں جس طرح دوسرا بندہ سن رہا ہے میں سن رہا ممکن ہے کبھی دوسرا بندہ نہ سنے وہ اس کے آواز کی جو ہے مقدار اور ویلیم بہت کم تھا دوسرا بندہ نہ سنیں اللہ سن لیتا ہے لہذا جو ہے اے ہر راز دارانہ گفتگو کرنے والے کا ساتھی اے ہر سرگوشی کرنے والے کا ساتھی اے ہر ہر سرگوشی کا ساتھی جو بندہ خاموشی کوئی بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سن لیتا ہے تو یا کا یا صاحبہ کر لی نجوا تو اس مبارک دعا کی توضیح یعنی اس مبارک دعا سے ہمیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان اللہ سے چھپ چھپا کر یعنی چھپ چھپا کر جو ہے کوئی بات نہیں کر سکتا ہے کوئی بات نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ کی قوت و قدرت سماعت ہمارے قدرت و قوت سماعت کی طرح نہیں ہے ہمارے قوت سماعت آہستہ اور بلند آواز دونوں میں سے ایک مخصوص ویلم اور حد کو سنتا ہے نہ بہت اونچی آواز کو سن سکتا ہے ہماری اکان اور نہ ہی بہت آہستہ و مخشی آواز کو لیکن اللہ تعالی ہر آواز کو سنتا ہے کیونکہ وہ ذات سننے کے لیے کسی آلے کا محتاج نہیں ہے کیونکہ وہ ذات کو کیونکہ وہ ذات کو سننے کے لیے آلے کا کسی آلے کا محتاج نہیں ہے وہ آلے کے بغیر سنتا ہے ہم کان کے بغیر ہم, ہم کان کے بغیر نہیں سنتا ہے اس کے لیے کا وہ محتاج نہیں ہے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے وہ ہمارے طرح کے آلے کے بغیر سنتا ہے اس کے رکان کے بغیر سنتا ہے وہ قوت سماعت کا مالک ہے تمام کائنات کے ہر شے کو قوت سماعت اسے ذات نے بخشا ہے تو سننے کی قوت کا تو وہ مالک ہے جس طرح دوسرے تمام چیزوں کا مالک ہے سننے کی قوت کا بھی مالک ہے ہاں جی جو ہے وہ ہر چیز کو ہر آواز کو جس مقدار میں بھی ہو جس ولم کے ساتھ ہو بہت آہستہ اور زور سے ہو جس مقدار میں سب سنتا ہے اور اس ذات نے قرآن باغ میں فرمایا کہ ان محکم این مح تم بندہ میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں تم جہاں بھی ہو اور یہ بھی فرمایا کہ یا لم ماہ سدور وہ جانتا ہے جو کہ تمہارے سینوں میں ہے دلوں میں ہے بولا نہیں بندے نے ابھی تو یہاں فرمایا نجوہ کے ساتھ آہستہ بولا تھا ہاں جی خلوت میں آہستہ بولا اور اس بولنے والے کے ساتھ ساتھ ہوں لیکن یہ عالم معافِ سدور ابھی کسی کو بھی نہیں بولا ہے صرف ایک بندہ اس کے اپنے دل میں رکھا دوسرا تو مجھے اس کو بھی بتائے میں دل کی باتوں کو جانتا ہوں جو کسی کو بھی نہیں بولا ایک بندہ نے اپنے دل میں شبا کے رکھا ہوا ہے میں چیز کا بھی علوم ہے کیونکہ اس کائنات کے اندر سے کوئی چیز اللہ کے حیات علمی سے خارج نہیں فاض کائنات کے ظاہر میں ہو یا باطن میں ہوں یا اول میں ہوں یا آخر میں ہو وہ ذات جو ہے دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے اور اس اس پاک ذات کے آسما الحسنہ میں سے ایک جو ہے اسمی بھی ہے اسمی یعنی کہ سننے والا اللہ کی تمام صفات جو ہے ملقہ ہے اور ادلا کا رکھتے ہیں اور کوئی قید نہیں اس کی صفات کے لیے کوئی قید نہیں یعنی وہ نزدیک کو سنتا ہو دور کو نہ سنتا ہو دور کو, سنتا ہو, دور کو سنتا ہو نزدیک کو نہ سنتا ہو ہاں جی, ایک مخصوص علم میں جس ہم سنتے ہیں اس سے زیادہ کم نہ سنتا انہیں وہ سماعت مطلقہ کا مالک ہے لہذا ہر طرح کی آواز جو ابھی دل میں چھپا کے رکھا ابھی بولنے کے لیے سوچا ہے بولا نہیں اللہ کو شیش کا بھی علم ہے تو وہ ذات سماعت مطلقہ کا بھی مالک ہے جس طرح علم مطلقہ قدرت مطلقہ کا مالک ہے لہذا وہ ہر ندا کو سننے والا ہے خواہ نجواہ کے سورج میں ہو چپکے سے کسی کے کان میں بولے خلبت میں جا کے بولے یا بلند آواز میں یہ قرب بدھ اور آہستہ و بلند آواز ہمارے لیے ہے اللہ کے لیے نہیں ہے جی اللہ کے لیے نہیں ہے, اللہ نہیں ہے وہ اللہ جو ہے وہ ہر چیز کا مالک ہے اور دنیا میں جتنے بھی موجودات جتنے بھی حوانات فرشتے جنات ان سب میں جو ہے سننے کی قوت ہے تو ان تمام سننے کی ان قوتوں کا بھی اللہ مالک ہے ان سب کو سننے کی قوت اسی ذات نے دیا ہے تو آپ یہاں سا اندازہ کریں کہ اس ذات کی قوت یہ سماج کتنے عظیم ہیں چونکہ فاکد الشعی لائق نمتش جس کو خود مالی نہ دوسرے کو کیسے دے سکتے اب دیکھو ایک چونٹی بھی جو اپنی جگہ پر بولتا ہے قرآن میں موجود ہے ہاں چونٹیاں سلمان کے لشکر جب جا تو چونٹیوں کے ملکہ نے ہاں جی ایک اونچی جگہ پر اپنے حساب سے کھڑے ہو کے بولا ہاں جی یا آئی آئیے تمہیں نم لو یا چھوٹی ہو ہاں جی ہاتھ کھلو مساک مساکن کن تن اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ کہیں ایسا نہ ہو سلمان اور اس کی لشکر جو ہے خبری میں تمہیں پاؤں تلے رون ڈالے تو وقت بولا سلمان نے سنا اللہ کے نبی نے تو وہ اس کے آواز کتنی حادثہ ہوگی اس کو بھی اسی اللہ نے دے دیا لیکن ادھر جو آسمان میں بادلیں ٹکرانے سے جو کرش کی آواز آتی ہے ہاں جی کبھی وہ بہت بڑی تباہی کے سبب منجرے وہ آواز کی شدت اس کا بھی مالک اللہ تعالیٰ ہے ہاں جی تو لہٰذا جو ہے کیونکہ وہ قوت سماعت کا مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ ہاں جی وہ اللہ تعالیٰ, ہاں جی وہ اللہ تعالی قوت سماعت کا مالک ہے تو آج شدا جو ہے مطلب تو لا لمبا درج دینا فائدہ مند نظر نہیں آ رہا تو یہ مختصر درف جو ہے دو کلم کے عملوں کو توضیح دے دیا کہ ایک تو جو ہے یا منتہا کلی شغوہ دوسرا یا صاحبہ کلی نجوہ ان دو مبارک کلمات کے لوگوں کو توضیح دے دیا اللہ سب کو ان نورانی دعاؤں کو سن کر ان کو دل و جان سے سن کر ان کے معنی کو سن کر کمال آجیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں دس بعا رہنے کی توفیع